اللہ محمد علیہ محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام شامل فران کر سب کو سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دفتر کتاب دعوت شریف میں نمبر چار سو ستاسٹھ ہے شریف کے شروع سے ابھی تک کے درست تعداد ہے ایک سو نو جو ہے اوراد اورتھیہ کا درخت نمبر ایک سو نو ہے جو حتھی میں جس بات ہمارے مالک الجبار کے حصے میں ہے اس میں آج جو ہے لا لال اللہ نمبر اکتالیس ہے الہ نمبر اکتالیس سے میں ہاتھ تو موجود طور پر پچاس لال اللہ تھا تو اکتالیسواں تو یہ مقدس کا علمہ آج کے دس کا یہ ہے لا اللہ خیر الفاتحین لا الہ الا اللہ خیر الفاطین لا الہ الا اللہ ہاں جی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا اللہ کے سوا کوئی پرشش کے لائع نہیں کوئی اللہ کے الباخ کوئی عبادت کے لائع نہیں یہ اس مقدس کلمے کا ترجمہ ہے جی مختصر طلبہ خیر الفاطین جو اس میں نیا کلمہ ہیں وہ یہ ہیں اس میں لفظ خیر کے ترجمہ ہم لوگ پہلے بھی ہو چکا ہے ابھی دوبارہ بتا رہا ہوں حفظہ خیر کا تجمہ ان مقامات پہ ہے تو اور بھی بہت سے تجمے ہیں اس کا لیکن یہاں وہ کل میں لال الخیر الناصرین کے ذیل میں ہم نے اس کے سارے معنی بتایا ہے لیکن جو یہاں اوراد میں جو مناسب ترجمہ ہیں وہ یہ ہے خیر کے معنیٰ اچھا بہت اچھا بہتر بہت بہتر سب سے بہتر زیادہ بہتر یہ سارے معنی ہیں باقی اس کی تفصیلی بات جو کے معنی میں آتا ہے وہ ہم نے لا اللہ خیر الناصرین کے بحث میں پڑھ لیا تھا ہاں جی اور الف الفاطح اللہ خیر الفاط فاتحین, فاتحین کا کیا معنی ہے تو یہ جو مذکر سالم کا سیغ الفاطح اس میں فائل کا ہاں جی اس کے مفرت الفاط ہے اس کا جمع جو ہے جامع مذکر سالم فاتحین ہے اور فاتحون بھی آتا ہے اصل فاتحون ہے اور حالت اب چونکہ مضاف ہے خیر کہ فاتحین پڑھتے ہیں حالت جاری میں تو اس کا فعل فتح یا کا فتحً معنیٰ کھولنا ہے فتح البشار آنکھیں کھولنا ہاں جی فاتح پہل کرنے والا آغاز کناندہ یہ سارے معنی جو ہے کتاب القاموس الجدید میں لکھا اور آگے جو ہے دوسرے کو لغت میں کہ فتح کا جو ہے میں مادہ فتح الباب ہاں جی فن فتح دروازہ کھول کھولنا افتح فتح بے نانا کے معنی احکم حکم کر کے معنی میں الفتح الحاکم کے معنی میں الفت النصر مدد کے معنی میں بھی ہے تو یہ معنی جو ہے مختار الصحاء جو عربی تو عربی ہیں قدیم عربی لغت کے خلاصہ ہے اور اس میں یہ فرماتے ہیں یہ معنی لکھا ہے فتح الباب کے معنی دروازہ کھولنا افط افتح بنا کے معنی ہما درمیان حکم کر فتح کے معنی حاکم اور الفت کے معنی انسر و مدد کرنا یہ معنی بھی آیا ہے تیسرا جو ہے لغت کی کتاب ہے ہاں جی المنجیت اس میں فرمۃ فتح یا فتح الباب کے دروازہ کھولنا فتح البلاد ہیں جی اور فتح البادہ جو ہے ملک پر غالب آنا فتح البلا ان کس پر غالب آنا مالک ہونا فتح کرنا کس ملک اور فتح حاکم بین الناس فتح الحکیم بے جب بات پڑھیں تو حاکم کا فیصلہ کرنا یہ مانی ابھی تک جو ہے مان جو آیا ہے فتح یافتہ کا الفاظ کے معنی نصرت کے معنی میں بھی ہے حکم کرنے کے معنی میں بھی ہے کسی کا پہل کرنے والا فاتح کے معنی آغاز کرنے والا یہ سارے معنی ابھی تک ذکر ہو چکا ہے اور کسی پر ملک پر کسی پر غالب آنا مالک ہونا فتح کرنا جو دشمن کے سرزمین پر یا فوش پر ہاں جی؟ یہ سارے معنی آ رہے ہیں فاتح الحاکم میں حاکم کا فیصلہ کرنا لوگوں کے درمیان میں یہ معنی استعمال یہ معنی جو ہے المنج نامی لغت میں لکھا باقی محردات راغب نامی لغت ہے جو لوگوں بار بتاؤں قرآن لغت ہے قرآن باغ میں جو الفاظ سے استعمال ہوئے ان کے تشیحات وہاں محرض راغب میں الفاظ کے معنی جو ہے کسی چیز سے بندش اور پیچیدگی کو زائل کرنے کے ہیں الفاتح کے معنیٰ ہے کہ کسی چیز سے بندش کوئی رکاوٹ ہو اور پیچیدگی ہو تو اس کو زائل کرنے کے ہیں اور یہ جو ہیں ازالہ دو قسم پر کسی چیز سے کہ بندش اور پیچیدگی کو زائل کرنا یہ دو قسم پر ایک وہ جس کا آنکھ سے ادراک ہو سکے ہاں جیسے فتح الباب دروازہ کھولنا دروازہ بند تھا بندیشہ کھول دیا تو نظر آتا ہے اور فتح القفل اسی طرح قفل الطالہ کے معنی میں تالا کھولنا یہ بھی نظر آنے والی چیز ہے ہاں اور فتح المتاح سامان کھولنا سامان پہ کیا ہوا تھا بن کیا تو اس کو کھولنا تو یہ سب جو ہے نظر آنے والی ہاں جی آنکھوں سے نظر وہ فتح وہ معنی ہے جو اس کا آنکھ سے ادراک ہو سکے جس دروازے کو کھولنا پل تالا کھولنا سامان بن کے تو کھولنا یہ قرآن باغ میں علم ماں فتح متحم سورہ یوسف جو ہے نمبر سے پینٹ ہاں حت یوسف کے جو بھائی لوگ پہلی دفعہ گیا تھا ہاں جی واپس آئے تو انہوں نے سامان کھولا تو دیکھا جو اس میں انہوں نے جو قیمت انہوں نے بتو جو چیز بطور قیمت دیا تھا سکے وغیرہ یوسف اللہ سے ان سے چھپا کے سامان میں وہ رکھے واپس بھیجا تھا تو یہ والا وجدو علما ولما فتح ہو جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو یہاں پر بھی فتح کھولنے کے معنی میں. معنی دوم جس کا ادراک بصیرت سے ہو ظاہر آن سے نہیں ہے دل کے آن سے چشم بصیرت ہو جیسے فتح الحم غم کا ازالہ کرنا اب غم کے ازالہ کرنے دل میں محسوس ہونے والی چیز ہے ہاں جی آن سے نظر آنے والی چیز نہیں اب فرماتے ہیں اس کے پھر چند قسمیں ہیں وہ جس کا تعلق دنیاوی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے جیسے مال وغیرہ دے کر غم عاندہ اور فخر و احتیاط کو ظاہر کرنا اللہ تعالیٰ بندوں کو مال بندہ مادی طور پر فخر و, فقر و فقر کا شکار ہے اللہ اس کو مال و دولا دے کر اس کی جو ہے اس دنیوی پریشانی کو دور کرتے ہیں جیسے اللہ فتح نہ علیہ برکات میں نہ سماع فرمائے اگر لوگ ایمان لے آئیں تو ہم ان پر ضرور کھول دیں گے زمین اور آسمان کی برکت کے دروازے سوج تو ہم ان پر آسمان اور زمین کے برکات کے دروازے کھول دیتے اگر یہ لوگ ایمان لے آتے یعنی اگر جو ہے بستی والے ایمان لے آتے تو ہم انہیں ہر طرح سے آسودگی اور فارغ البالی کے نعمت سے نوازتے یہ بھی نظر آنے والی دنیاوی چشم بصرت سے درا کرنے والی دنیوی نعمتیں دوسرا جو ہے علوم و معرف کے دروازے کھولنا فتح کے ایک معنی جو ہے علوم و معرف کے دروازے کھولنا جیسے جی محاورہ ہے فلاں فتح من العلم باولمغل کا فلاں نے علم کا بند دروازہ کھول دیا یعنی شبہات کو زائل کر کے ان کی وضاحت کر دی یہ معنی آتا ہے تو ایک علوم و معرف کے دروازے کھولنا فتح کے معنی علومِ و, و معرف کے دروازے کھولنا بند دروازوں کو موہن چیزوں کو روشن کرنا رات گرمی نہ فتح نہ لگا فتح مبینۂ سور فتح ہے ایک اے محمد صاحب ہم نے تم کو فتح دی اور فتح بھی شريح و صاف تو اِس یاد کے بارے میں بعض نے کہا کہ یہ فتح مکہ کی طرف شارہ ہیں اور بعض نے کہا کہ نہیں بلکہ اس سے علوم و اور ان ہدایت کے دروازے کھولنا ہے جو کہ ثواب اور مقامات محمودہ تک ہاں جی پہنچنے کا ذریعہ بنتے ہیں یہاں ان فتح نہ کر فتح میں ہم آپ کو واضح طور پر کھول دیں گے یعنی ہم آپ کو ہاں جی باد کا فتح کا قدم اشارہ ہے باد کہانی ایک بال معنوی فتح ہے سے علوم و معرف اور ان ہدایات کے دروازے کھولنا مرادے جو کہ ثواب اور مقامات معمودہ تک پہنچنے کا جو ہے ذریعہ ہے کل قیامت اور الفاظ کیا مانجیے فیصلہ کرنا معاملے کا فیصلہ کرنا جیسے فتح القاضی عطاف فتح یعنی فتح یعنی اس نے معاملے کا فیصلہ کر دیا اور اس سے مشکل اور پیچیدگی کو دور کر دیا چنانچہ قرآن باغ میں ہے نہ بََ نفطاب نہ نوب نہ الحق وانتا خیر الفاتحین شورہ نمبر سات آج نمبر ایٹی نائن ہاں یہ جی؟ ہمارے پروردگار ہم میں اور ہمارے قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا تو یہاں پر مجھے فیصلہ کرنے کے معنی میں آیا معاملے کا فیصلہ کرنے کے معنی آیا الفتاح العلیم ہاں جی سورہ نمبر تیئیس آج نمبر چھبیس ہے یعنی خوب فیصلہ کرنے والا اور جاننے والا یہ اللہ تعالیٰ کے آسمان الحسنہ میں سے الفتح یا فتح ہو ہیں جی؟ اور اذا جا نصر اللہ والفتح فتح میں ہاں جب اللہ کی مدد آپ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی میں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ الفتح سے مراد نصرت کا نصرت و کامیابی اور حکم مراد تینوں مراد یہ تینوں مراد ہو اور یہ بھی احتمال ہے علوم و معرف کے دروازے کھول دینا مرات ہو ہاں جی علوم و معارف کے جیسا اللہ کی کائنات کی معرفت ہو اس کے دروازے کھول دینا مرات ہو اور اسی معنی میں ہے نصر من اللہ وفات قریب سورہ صف جائے نمبر تیرہ میں ہے یعنی تمہیں خدا کی طرف سے مدد نصیب ہوگی اور فتح عن قریب ہوگا دشمن پر یعنی فتح و من دشمن پر فتح و غلبہ کے معنی میں یہ بندہ جو ہے میرا طرف سے اس کے توضیع شاہ کی طرف سے اور الفتح بے معنی فیصلہ بھی آیا ہے جیسے آیت تھے وہ یقلون متحض الفت ہاں اور کہتے ہیں یہ فیصلہ کب ہوگا تو یہ سارے معنی جو ہے الفاظ کا کتاب محردات راغب میں قرآن مثالوں کے ساتھ انہوں نے یہ معنی درج کیا ہے ہاں جی تو ان لوگ معنی میں سے خیر الفاتحین جو آیا ہے دعا میں یہاں جو ہے الفتہ بمانی کھولنا فیصلہ کرنا حکم کرنا مدد کرنا دشمن و غلبہ و فتح دشمن پر ہاں جی دشمن پر غلبہ و فتح پانا یہ سارے معنی مناسب ہے یہاں پر ہاں جی خیر الفاتین میں الفتح معنی کھولنا فیصلہ کرنا حکم کرنا مدد کرنا دشمن پر غلبہ و فتح پانا دعا کا تجمہ لا الہ الا اللہ خیر الفاتحین اس کا تجمہ جو ہے ایک تجمہ جو عالام مشین نے کیا وہ یہ ہے اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں وہ سب سے بہتر فیوز و برکات کے راہیں کھولنے والا ہے علامہ نے یہ معنی کیا خیر الفاتحین سے مراد فیوز و برکات کے راہیں اس کے دروازے کھولنے والا دوسرا تجمہ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا وہ بہتر فتح عطا کرنے والا ہے اور بہتر فتح یہ سید خوشید عالم کو تجمہ ہے اور عنصر صابرِ صاحب نے یہ تجمہ لکھا ہے اللہ کے سوا کوئی معبوت نہیں جو سب سے اچھا فتح کرنے والوں سے جو سب سے اچھا ہے فتح کرنے والوں سے انہوں نے یہ تجمہ لکھا ہے فتح کو فتح رکھا ہے ان تین ترجموں میں سے علامہ مرحم کا تجمہ نسبتاً زیادہ اچھا نظر آتا ہے چونکہ باقی دونوں تجمہ میں لغوی معنی اور قرآنی استعمالات کے لحاظ سے صرف ایک معنی یعنی دشمن پر فتح دینے کو لیا ہے دشمن پر فتح دینے کا یہ معنی لیا انہوں نے باقی معنی کو لے لیا خاص بات یہ کہ اللہ تعالیٰ خیر الفاتحین ہے لیکن کس حیثیت سے صرف دشمن پر فتح کرنے کے لحاظ سے نہیں من جمیل جہاد یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو فیوز و برکات کے راہیں کھولنے والوں میں سے سب سے بہتر راہیں کھولنے والا جو بندہ کی دو ترجمہ علامہ کے تجمہ سے تھوڑا سا نزدیک ہے اس کا معنی اور دشمنوں پر فتح و کامیابی اور غلبہ دینے والوں میں سے بھی اللہ سب سے اچھا و بہتر غلبہ و فتح دینے والا یہ تجمہ بھی درست ہے ہاں پہلے والے تجمہ درست ہے ایک ایک لغوی معنی کے لحاظ سے اللہ کے سوا کوئی نہیں جو فیض و برکات کے راہیں کھولنے والوں میں سے سب سے بہتر راہیں کھولنے والا ہے اللہ معنی نے بھی تجمہ کے اس کے قریب غریب اور دوسرا ترجمہ اس کے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فتح ایک معنی فیصلہ کامیابی فتح غلبہ والے معنی بھی ہے لہذا اور دشمنوں پر فتح و کامیابی اور غلبہ دینے والوں میں سے بھی اللہ سب سے اچھا و بہتر غلبہ دینے والا ہے یہ معنی بھی مدد کرنے والوں میں سب سے بہتر مدد کرنا چونکہ ایک معنی نصرت جو ہے جا نصر و الفت میں نصرت کا معنی بھی کیا تو معاملات میں فیصلہ کرنے والوں میں سے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا اللہ ہی ہے تمام خیرات و بلائیوں میں سب سے بہتر خیرات و بلائی کے دروازے کھولنے والا بھی اللہ ہی کے ذات ہے فاتحی نے فتح لہٰذا ہمیں ان مقدس دعاؤں کے معنی سے پوری دقت سے اسے اسے اسے معنی کو جو ہے ان مقدس دعاؤں کے معنی کو ہاں مقدس دعاؤں کے معنی کو پوری دقت سے سمجھ کر پوری خلوص و عقیدت کے ساتھ پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہمارے لیے اپنے خیرات و برکات اور فوزات ظاہر و معنوی کے راہیں کھول دیں اور ہم جو ہے شعت من ہو جائیں تو یہ جو ہے لا الہ الا اللہ خیر الفاتحین کا مختصر توضی ہو گیا الحمدللہ رب العلم